اللہ اکبر اسی لیے میں نے میں کہتا ہوں نا کہ قرآن پاک کہتا ہے وما خلقت الجن کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے نہیں اپنی عبادت کے لیے نہیں بلکہ صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اسی لیے دیکھیں نا اللہ ہم سے تعریف کروا رہا ہے اپنی رب الحمد ہمبارکن فی اور دوسری حدیث بھی آتی ہے وہ کیا ہے اللہ ملک الحمد مل اسماواتی و مل الردی و مل شاد صرف اور صرف تیری ہے تاریفیں صرف و صرف تیری ہیں کتنی یا اللہ فرمایا مل السماواتی اتنی تعریفیں کہ جن سے ساتوں آسمان بھر جائیں وہ مل الردی تیری اعلیٰ اتنی تعریفیں جن سے ساتوں زمینیں بھر جائیں تم ان سے اللہ تیری اتنی تعریفیں کہ جن سے وہ چیزیں بھر جائیں جن کو جائیں جن کو تو چاہتا ہے کہ وہ بھر جائیں اللہ اکبر یہ ہیں وہ کلمات جن سے میں رب راضی ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں جی دعا کیسے قبول ہو اللہ کی ایسے ہم دو ثنا بیان کریں آپ دعا سے پہلے تو میرا رب آپ کی دعا کیوں نہیں سنے گا اور تیسری دعا قومے کی تیسری دعا اللهم ربنا لکا الحمد مل السماوات و مل الارض و مل اماشیت من شئیم بعد اہل الثنائی والمجد حق ما قال العبد و کلنا لکا عبد اللهم لا مانع لما اعطیت ولا موطع لما امنات ولا ينفع دل جد من کل جد اللہ کی حمد و سنابیان و ری اللہ کے رسول سے سیکھیں میرے بھائی اور اللہ کے مقام کا کچھ اندادہ کریں ایک جلک ملادہ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ایسے ایسے پیارے الفاظ سے ہم دو سنا بیان کرتے ہیں پھر بھی کیا کہتے ہیں لاحی صنا کا لا نفسک یا اللہ میں تیری ہمدو ثنا کا حق ادا نہیں کر سکتا کون کہہ رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عظیم کلمات کہنے کے باوجود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 ربنا لک الحمد اے ہمارے رب تیری ہی تعریفیں ہیں ہمدو صنا صرف تیری ہی ہے کتنی مل السماوات ساتوں آسمانوں اے اتنی و صنعت جس سے ساتوں آسمان بھر جائیں وہ مل جس سے ساتوں زمینیں بھر جائیں وہ بعد اور وہ چیزیں بھر جائیں جو تو چاہے اہل والمجد حمد ہمدو سنا کا عظمتوں کا حقدار کون ہے تو حق ماکال ابدو بندے جو ہم بیان کریں۔ ان کا حق دار کون ہے تو وکلون یا اللہ ہم سارے کے سارے تیرے بندے ہیں اللہ کے اصول بھی یہ کہہ رہے ہیں بلکہ اللہ کے نے نہیں دعا سکھائی کیا, کہہ رہے ہیں؟ وَكُلُّ سارے تیرے کیا ہیں بندے ہیں آگے کیا اللہ مانی علامہ آتی جو تے دے, دے اسے کوئی روک نہیں سکتا جو اللہ دینے پہ آئے اسے کوئی روک کوئی حکومت روک